صورت النصر, النصر مدنی ہے اس میں تین آیتیں اور ایک رکو ہے نام پہلی آیت میں لفظ نصر آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے اس کا دوسرا نام صورت التودی بھی ہے زمانہ نزول یہ صورت سب کے نزدیک مدنی ہے ابن مردوہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور ابن عبی شہبہ بزار ابو یعلا اور بحقی وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہ صورت حجت الوداع میں وسط ایام تشریق میں منا میں نازل ہوئی تو آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے